دے اور صاحب کتاب بھی ہے فلاں ولی کا قبل تنگا ہم آپ کا رخ اسی قبلے کی جانب پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے اب اگر عقل سے سوال ہوتا تو عقل یہ بتاتی کہ قبلہ اس کی مرضی کا ہونا چاہیے جس کی عبادت کی جائے گی قبلہ اس کی مرضی کا ہونا چاہیے جس کو سجدہ کیا جائے گا مگر معبود مطلب نے فرمایا مسجود مطلب نے فرمایا کہ پیارے حبیب سجدہ تو مجھے کیا جائے گا عبادت تو میری کی جائے گی مگر قبلہ تیری پسند کا ہوگا فرمایا کہ فلاں ولی کا تبلاثن تر گوا ہم آپ کر اسی طبلی کی جانب پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے تو علماء نے فرمایا کہ اگر الٹیمیٹلی قبلہ نماز کابت اللہ ہی کو بننا تھا تو سولہ سترہ ماہ تک بیت المقدس کی جانب کیوں نمازیں پڑھائی مشرق قبلتیں تو آج بھی موجود ہیں نا کہ دوران نماز تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو قرآن نے اس کا فلسفہ بھی بتایا کہ ماں جان کنت علیحا لما میں رسول بائی ہم نے کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو تمہارا قبلہ نماز اس لیے بنایا تھا کہ ہم ایک ٹرننگ پوائنٹ لانے والے تھے ایک فیصلہ کن موڑ لانے والے تھے اب تک منافع بھی آ کر صفوں میں کھڑے ہو جاتے تھے اب ہم منافقوں کو چھانٹ کر جدا کرنے والے والے تو ہم نے چاہا کہ دیکھیں کون غیر مشروط طور پر رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں واپس پلٹ جاتا ہے منافق کہے گا کہ میاں تم یہ کہتے ہو یہ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ فرماتا ہے وہی کرتے ہیں جس کا اللہ حکم دیتا ہے تو کل ان کا رخ بیت المقدس کی جانب تھا آج بیت اللہ کی جانب ہے اگر کل صحیح تھے تو آج غلط ہیں اگر آج صحیح ہے تو کل غلط تھے ان کی بات کا کیا اعتبار مگر مومن کہے گا میاں ہم نہ بیت المقدس کو جانتے ہیں نہ بیت اللہ کو جانتے ہیں ہم ترخ مصطفیٰ کو جانتے ہیں وہ بیت المقدس کی جانب پھر جائے تو قبلہ بنا دیں اور بیت اللہ کی جانب پھر جائے تو اسے قبلہ بنا دیں ہزار قبل ہزار اکشپا کے سب کے وہ جس طرف سے گزر گئے ہیں اس کو کعبہ بنا کے چھوڑا تو یہ مقام نبوت جو میں نے عرض کیا اب کیونکہ اصولی طور پر بنیادی طور پر تو یہ سوال و جواب کی نشش تھی اس لیے ایک فہرست سوالات کی میرے پاس پہلے سے موجود ہے آپ چاہیں سوالان سوالات بہت زیادہ آئے ہیں اور جن جن کے سوالات ہیں بھلے بھیجتر ہیں لیکن سوالات چونکہ تعداد میں زیادہ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سارے سوالات کا جوابات نہیں دیا جا سکے چونکہ کچھ لوگ یہاں پر ہوں گے وہ حضور مفتی صاحب کو نہیں بھی جانتے ہوں گے لیکن حضور مفتی منیور رحمان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں لیکن میں مختصر آپ کو بتاؤں آپ ان کو جیو ٹی وی اور دیگر ٹی وی پروگرامز وغیرہ میں بھی دیکھتے رہے ہوں گے مفتی منیور رحمان صاحب پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں آپ نے جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور سے جامعہ اسلامیہ بھاول سے اور دارالعلوم جزیہ کراچی سے آپ نے اپنی اسلامی تعلیم مکمل فرمائی پھر اس کے علاوہ آپ نے کراچی سے کراچی یونیورسٹی سے بی اے بی ایڈ اور ایل ایل بی اے اے ایم اے اور ایل ایل بی کمپلیٹ کیا آپ تنظیم المدارس اہل سنت کے پریزیڈنٹ ہیں رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں دارالعلوم نئیمیا کراچی کے چیئرمین ہیں جنہ یونیورسٹی کراچی میں پروفیسر ہیں اس کے علاوہ آپ پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ جا کر دورے کرتے ہیں وہاں پر سیمینارز اٹینڈ کرتے ہیں کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں جن میں چند ممالک کے نام بنگلہ دیش ہانگ کانگ سنگاپور سری لنکا ایران عراق ناروے کا اور دیگر ممالک جن میں آپ سیمینارز اور کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں اور اسلام کا ایک پازیٹو امیج پورٹری کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی ممبر رہ چکے ہیں فیکلٹی آف اسلامک لرننگ اربک ڈپارٹمنٹ کے ممبر رہ چکے ہیں اس کے علاوہ تیس کا آپ کے پاس تدریسی پڑھانے کا تفسیر حدیث فکبک عربک لٹریچر اور دوسرے اسلامک سبجیکٹ پڑھانے کا آپ کے پاس ایکسپیرئنس بھی ہے اس کے علاوہ آپ کئی کتابوں کے رائٹر بھی ہیں مصنف بھی ہیں جن میں مشہور آپ کی کتاب تفہیم المسائل جو کہ تین جلدوں پر مشتمل ہے وہ موجود ہے اس کے علاوہ آپ چار مخت... جلد. جلدیں چھپ چکی ہیں پانچویں اندر پرنٹ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپڈیٹ یعنی پانچویں جلد ابھی آنے والی ہے چار جلدیں تفہیم المسائل کی چھپ چکی ہیں اس کے علاوہ آپ مختلف اغات میں اور میگزینز میں مستقل آرٹیکلز اور اپنے مضمون لکھتے ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں ان تمام باتوں کے علاوہ بھی کئی آپ کی خصوصیات ہیں جو کہ اس مختصر وقت میں جن کو فٹ نہیں آ جا, جا سکتا لیکن ایک چیز جو مجھے پرسنلی بہت پسند آئی مفتی صاحب کی کہ آپ آپ کو ایجوکیٹ رہیں اور عوام کی ذہن سازی کا ذہن رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کیا جائے آج یہ علمی داخلہ رکھا گیا ہے کہ آپ اپنے سوال کر سکیں اور اس کے جواب مفتی صاحب آپ کو تفصیل سے دے سکیں آئیے ہم اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے سب سے راس سوال یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی کیا وجہ ہے حج کے دوران اور سب صاف سات پڑھتے ہیں تو ان ویسے پیچھے پڑھنے کی وجہ کیا ہے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی جو ترتیب تعلیم فرمائی ہے وہ یہ کہ پہلے مردوں کی صفحیں ہونی چاہیے اس کے بعد بچوں کی یا جن کی لڑکپن کی عمر ہے ان کی صفح ہونی چاہیے اور اس کے بعد خواتین کی صفح ہونی چاہیے حدیث کے مطابق صفوں کی ترتیب یہی ہے اور یہی ہونی چاہیے جہاں تک حج کے موقع پر حرامین طیبین کے معاملات کا تعلق ہے تو وہاں چونکہ کثرت نفوس کی وجہ سے معاملات کا میرا خیال ہے کہ کنٹرول کرنا تقریباً عملاً ناممکن ہو جاتا ہے اس لیے وہاں کے لیے میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ خواتین عام نمازیں اپنی رہائش گاہ پر پڑھا کریں اور وہ بھی حدود حرم میں ہوتی ہیں اور ان کو حرم کا اجر ملے گا اور جب طواف کرنا ہو تو طواف کا چونکہ کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے تو ان اوقات میں وہ طواف کے لیے جایا کریں لیکن عام حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل گتھم گتھا ہو کر مرد عورتیں نکلتے ہیں اور پھر سجدے بھی کرتے ہیں تو بعض اوقات صحیح جگہ دوسرے کی پشت پر آتا ہے اور آج کل میں نے سنا ہے کہ پہلے حرم میں عورتوں کو ایک طرف رکھا جاتا تھا لیکن آج کل مکس داخل ہو جاتی ہیں تو یہ بڑی ایک اطلاع کی صورت ہے کہ اس کا حل وہ کیسے تلاش کرے کیسے نکالیں تو بہت مشکل صورتحال ہے لیکن جو آئیڈیل صورتحال اسلام کے مطابق وہی ہے جو حضور نے تعلیم فرمائی ہے سبحان اللہ ایک گزارش میں اسلامی بہنوں سے یہ کروں گا کہ آ, ذرا نوائز لیول تھوڑا نیچے رکھیں بچوں کو بھی خاموش کرائیں تاکہ آسانی سے سب سوالات کے جوابات سن سکیں مفتی صاحب یہ ارشا فرمائیے کہ مسلمان عورت کا غیر مذہب آدمی سے شادی کرنا کیوں منع ہے جبکہ مرد کو یہ حق دیا گیا یہ لکھا ہوا ہے اور اگر مسلمان بالغ لڑکی کسی غیر مذہب لڑکے کے ساتھ بغیر شادی کے حاملہ ہو جاتی ہے تو ایسی حالت میں وہ اس لڑکے کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں مسلمان مرد کا کتابیہ عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی رخصت دی گئی ہے لیکن مسلمان عورت کو کتابی مرد کے ساتھ شادی کرنے کی رخصت یا اجازت نہیں دی گئی اور یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جو عیسائی یا یہودی ہیں, ہیں یہ بھی کافر ہیں کیونکہ جب حضور کی نبوت کو جو نہیں مانے گا تو وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا مگر پرانے مجید میں ان کو ایک الگ کیٹیگری میں رکھا ہے کہ ان نلزین کا من اہل کتاب و اور اس لیے رکھا ہے کہ ان کا ایک الہامی دین اور نبی کے ساتھ ایک نسبت ہے خواہ وہ کتنی ہی کمزور پڑ گئی ہے لیکن کم از کم دعوی نسبت تو موجود ہے اور آخرت کا قیامت کا تصور اور اللہ کا تصور موجود ہے تو چونکہ اسلام کی روح سے اسلام نے مرد کو ایک کنٹرولنگ پوزیشن دی ہے فیملی میں تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ مسلمان خاندان میں کوئی کتابیہ عورت آئے گی تو وہ بتدریج اس بات پر آمادہ ہو جائے گی کہ اسلام کو قبول کر لے لیکن اگر مسلمان عورت جائے گی وہاں پر جائے گی تو اس کم ہے تو اس لیے غیر مسلم کے ساتھ اگر نکاح کیا بھی جائے تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا اور اسلام کی روح سے وہ زندگی حرام اور ناجائز ہے آج کل ہمارے ہاں ایک متجددین کا طبقہ ہے جس میں ہمارے جاوید احمد غامدی صاحب ہیں تو اس طبقے کے لوگوں کے ہاں اس کا جواز موجود ہے لیکن امت مسلمہ کے جتنے بھی مسلمہ مکات میں فکر ہے بال سب کے نزدیک مسلمان اور عورت کتابی میرے کسی بھی کافر کے ساتھ شادی کی کسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے سبحان اللہ مفتی صاحب شاعر فرمائیے کہ کیا مزاروں پر پھول اور چادریں چڑھانا اور عرس منانا شرحن جائز ہے یا ناجائز دیکھیں ہمارے ہاں جو بزرگان دین کے آراس منائے جاتے ہیں یہ عرس کا جو لفظ نکلا ہے اس وہ تو نکلا ہے اس حدیث سے کہ جب اللہ کا محبوب بندہ قبر میں جاتا ہے اور سوال و جواب ہوتا ہے اور امتحان میں وہ پاس ہو جاتا ہے کلیئر ہو جاتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتے ہیں کہ نم العروس لا یو الا اللہ احب و جس طرح دلہن شادی کی رات شب عروسی کو سجے ہوئے بستر پر سکون سے سوتی ہے اس سکون سے تو یہاں آرام سے سو جا کہ اسے اس کے محبوب مرد کے سوا کوئی آ کر ڈسٹرب نہیں کرتا تو اس سے یہ عرس کا نکلا ہے بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ بزرگان دین کے تذکرے کیے جائیں ان کے احوال بیان کیے جائیں فضائل اس لیے بیان کی جائیں کہ ان سے محبت پیدا ہو اور پھر ان کی تعلیمات کو بیان کیا جائے تاکہ لوگ ان کو فالو کریں اور پیروی کریں ان کی جو لوگ اتفاق کی بات ہے کہ آراس کے قائل نہیں ہیں اور نہیں تھے زمانے نے ان کو مجبور کر دیا کہ اب وہ اگر بالکل اپنے ان کا تذکرہ نہیں کرتے تو بالکل نسیم منسیہ اور بھلا بھول دیے جائیں گے ان کے جو بڑے ہیں تو اب کیا کرتے ہیں مثلا مفتی محمود کانفرنس کر لیتے ہیں مفتی محمود کنونشن کر لیتے ہیں مولانا مودودی کا تو صد سالہ جو ہے باقاعدہ ترجمان القرآن نے نمبر نکالا کہ ان کی صد سالہ جشن ولادت پر انہوں نے باقاعدہ ایک نمبر نکالا تو اس لیے کہ اگر نہیں کرتے تو پھر ذکر کیسے ہو تو بس ہم عرس کہہ دیتے ہیں آپ کانفرنس کہہ دیتے ہیں آپ کنوینشن کہہ دیتے ہیں آپ کسی اور نام سے کرتے ہیں لیکن ہمیشہ آپ پاکستان میں دیکھیں گے یعنی اختلاف تو ہے لیکن ان سے کوئی نہیں ہے جیسے کہ جب ان کا سالانہ وہ دن آئے گا تو اس دن کوئی اخبار کا ایڈیشن نکلے گا کوئی مضمون چھپے گا تو اب مجبوری ہے تو اس سے لگتا ہے کہ اہل سنت کا یہ شعار اتنا اچھا تھا اور اچھا ہے کہ ان کو اپنا طریق بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے اور جو طریق بزرگوں کے تذکرے کا چل رہا تھا وہ تذکرے ہوتے ہیں اظہار محبت بھی ہوتا ہے مگر آراز کے موقع پر جو خلاف شرع حرکات ہوتی ہیں ان کی ہم کبھی بھی تائید نہیں کرتے اور امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ قبر فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو فرمایا کہ پائتی کی جانب سے جائے اور سرحانے کی جانب قبلے کی جانب پشت کر کے اور صاحب قبر کی جانب رخ کر کے کھڑا ہو جائے کیونکہ میت کا اور چہرہ جو ہے وہ قبلے کی جانب, کی جانب کیا جاتا ہے اور پھر فاتحہ پڑھ کر ای سال ثواب کرے ان سے پوچھا گیا کہ قبر کو بوسہ دے سکتے ہیں یا نہیں تو انہوں نے فرمایا کہ عوام کے لیے اختیاط اسی میں ہے کہ ان کو بوسہ دینے سے منع کیا جائے انہوں نے کہا کہ بعض علماء کے اپنے دلائل کی روشنی میں بوسے کے جواز کی بات کر سکتے ہیں لیکن منع کرنا بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل بوسہ بیٹھے دیتے ہیں جاہے لوگ سجدے تر نہ پہنچ جائے لیکن ہم کہا کہ لیکل فن رجال وکل رجال مقال و لیکل مج... مقال مجال و لیکل مجال محال کہ ہر فن کے مردان کار ہوتے ہیں لیکن عوام کیلئے یہ مسئلہ ہے کہ قبر کو بوسہ نہ دیا جائے اور فاتحہ اور رسال سواب پڑھی پڑھا جائے سے, رضی سے روایت ہے کہ جو قبرستان میں جائے اور ایک بار سورہ فاتحہ اور گیارہ مرتبہ کل شریف پڑھ کر اس کا ثواب سارے اہل قبور مومنین مومنار کی ارواح کو پہنچائے تو سب کو پورا پورا ثواب ملے گا اور سب کے مجموعی سرابر ثواب پڑھنے والے کو ملے گا اور لوگ بعض اوقات جب ہم اشال ثواب کے لیے بہت سارے نام لینے لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی کون سا تم نے تین مارا کہ ایک فاتحہ اور تین پل پڑھ لی اور سارے لوگوں کا تذکرہ کرنے بیٹھ گئے تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو لوگوں یہ نور یہ لائٹ جو مین میڈ ہے جو انسان بنائی ہوئی ہے ہم اس کی روشنی میں بیٹھے ہیں اتنے لوگ کیا ہم پر ڈیوائڈ ہو کر آتی ہے کہ سب کو برابر فیض مل رہا ہے تو اگر انسان کا بنایا ہوا نور ایک وقت میں سینکڑوں یا ہزاروں انسانوں کو پورا پورا فیض پہنچائے اور سورج کا نور مخلوق اور چاند کا نور مخلوق ایک وقت میں کروڑوں اربوں انسانوں کو پورا پورا فیض پہنچائے تو اللہ کے کلام کا نور پورا فیض نہیں چاہ سکتا اللہ Liquor, suha, باقی بزرگان دین کے مزار پر ان کی احترام کے لیے ایک آدھ چادر تو چڑھا دیں تو فاض ابردو نے لکھا ہے اور ہمارے علماء نے کہ یہ نہیں کہ اب سارے چلے آئے چادریں چڑھانے کے لیے میں دادا صاحب کی اور اس گیا تو باہر ڈول تاشے بج رہے تھے اور سب چادریں لے کر پھر رہے تھے تو ان چادروں کی ضرورت سب اتنی چادروں کی ضرورت نہیں ہے ہاں جو کپڑے وہاں پر دیتے ہیں اور وہ چادریں اوقاف والے پر جا کر کبھی صدر کے گلے میں کبھی وزیر کے گلے میں کبھی کسی مہمان کے گلے میں حالانکہ وہ اوقاف والے اس کے مالک نہیں ہیں اور وہاں جو کپڑا دیا جائے اس کے مستحق فقراء اور مساکین ہیں ان کو دینا چاہیے اگر وہاں قبر پر کپڑا یا چادریں یا چیزیں دی ہیں اور باقی پول چڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہم اس نیت سے چڑھاتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور کا دو قبروں سے گزر ہوا اور آپ نے کیونکہ سوال اور بھی آئیں گے تو میں اختصار سے کام لینا پڑ رہا ہے دو تر شاخیں وہاں پر لگا دی اور اس میں حدیث میں ہے کہ گاڑ دیں لگا دیں اور فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی تو قبر کے صاحب قبر کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی اور کیوں کہ جب تک شاخ تر ہوتی ہے اس میں حیات ہوتی ہے اور وہ اپنے ہس حال تسبیح پڑتی ہے اور جب خشک ہو جاتی ہے تو پھر وہ حیات اس کی چلی جاتی ہے جب تک پھول تر ہوتے ہیں تو تسبیح پڑتے ہیں سوال ہے شاخ رمائیے کچھ مسلمان رسول پاک کی پیدائش کا دن بارہ ربیع اول کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ بارہ ربیع الاول بالکل غلط ہے یہ کہاں تک درست ہے ہاں بعض لوگ جو ماہرین تقویم ہیں وہ حساب لگا کر کہتے ہیں کہ نو ربیع الاول تھی لیکن امت میں تسلسل اور تواتر کے ساتھ جو نقل اور روایت ہے وہ بارہ ربیع الاول کی ہے اور یہ جو حساب ہے اس کا مدار عقل پر ہے اور شریع امور میں نقل کا درجہ عقل سے مقدم ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں مگر اگر کوئی اس سے اختلاف کر لے تو اس سے کوئی اعتقادی یا مسلکی خرابی لازم نہیں آتی ہے حضور یہ نشا فرمائیے کہ جو بہو اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے خاص کر اپنی ساس کے ساتھ جو بیمار ہو ایسی بہو کے بارے میں کیا حکم ہے قرآن حدیث کی روشنی میں ایسا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ اصل میں اولاد کی ذمہ داری ہے اور بہو کی ڈیوٹی یا ذمہ داری نہیں ہے ہاں کوئی ایسی بہو کسی کو مل جائے کہ وہ اپنے ماں باپ کی طرح اپنی ساس اور سسر کی خدمت کرے تو یہ اس کی سعادت ہے اور ان ماں باپ کی خوش نصیبی ہے اور شوہر کی بھی خوش نصیبی ہے کہ ایسی بیوی مل جائے مگر اگر کوئی نہ کرے تو اسے خاندان میں جھگڑے کا ذریعہ نہ بنائے بلکہ اولاد کی ذمہ داری ہے چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں اپنے ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری کو خود قبول کریں مگر الحمد ہمارے معاشرے میں اللہ ماشاء اللہ ایکسپشنز آر ایوری ویئر مستثنیات تو ہوتے ہیں لیکن بالعموم ہماری جو بیٹیاں ہیں اپنی ساس کی بھی کا ماں کی طرح احترام کرتی ہیں اور ماں کو بھی ساس کو بھی چاہیے میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے لیے بہو کا انتخاب جو ہے وہ ساس کرتی ہے اور دسوں بیس کیوں جگہ جاتی ہے سونگ چونگ کر چک چک کر دیکھ دیکھ کر بڑی مشکل سے پاس کرتی ہے اور آ کر اختلاف اسے ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ سارا خاندان مخالف ہو جائے تب بھی ساس کہے کہ میں مخالفت نہیں کروں گی یہ میرا سلیکشن ہے تو اس لیے وہ ساس کو بھی چاہیے کہ دوسرے گھر میں اپنی بیٹی کے لیے جو راحت جو سکون جو پیار جس کی تمنا وہ کرتی ہے اپنی بیٹی کو وہی راحت اور سکون عطا کر دے تو ان شاء اللہ تعالی اس سے خاندان میں توازن قائم ہوگا بعض ہماری سانس بڑی لڑاکا ہے تو ایک بزرگ کے پاس چلی گئی کہ کوئی تعویز دے دیں انہوں نے تعویز دے دیا کہا کہ جب ساس لڑنے لگے تو اس تعویز کو دانتوں میں دبا